من <سؤال> اسبین قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعون وخفية لينا جانا من هذه لنكوننا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من خوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقفون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقرهم وسوف تعلمون فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَحْسٌ بِمَا كَسَبُوا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْعَدْلَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ أَوْ يَهْلَكَا اپنے سارے بندوں پر پوری طاقت رکھتا ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے نگراں بھیجتا ہے جب کسی شخص کو موت آتی ہے تو ہمارے قاصد اس کی جان کھینچ لیتے ہیں اور وہ اس میں ذرا کو تہی نہیں کرتے پھر سارے لوگ اپنے اللہ کی طرف جو حقیقت ان کا مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں خبردار کے سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے اے رسول تم ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو بچاتا ہے خشکی اور طریقی مصیبتوں میں تم اسی کو پکارتے ہو خاموشی سے گڑ کر اور کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے کہو کہ پھر اللہ تم کو بچا دیتا ہے اور ہر مصیبت سے وہی وہ بچاتا ہے لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کہو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دے یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھائے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقے سے اپنی آیات کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور اس حقیقت کو تمہاری قوم جھٹلاتی ہے رسول حالانکہ یہ سچ ہے اور تم ان سے کہو کہ میں تمہارے اوپر نگراں یا تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہر خبر کا ایک وقت ہوا کرتا ہے حقیقت تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں اس کے اندر سی نکال رہے ہیں نقطہ چینی کر رہے ہیں تو تم وہاں سے ہٹ جایا کرو یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کوئی دوسری بات کرنے لگیں اور اگر اللہ تمہیں اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو یاد آنے کے بعد کبھی ظالموں کے ساتھ مت بیٹھا کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کا حساب کیا ہے لیکن سمجھانا ان کی ذمہ داری ہے شاید وہ سمجھ جائیں شاید وہ ڈر جائیں اے محمد صاحب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں چھوڑ دو ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تمبی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے ببال میں گرفتار نہ ہو جائے کیونکہ وہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی مددگار یا کارساز نہیں ہوگا یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور اگر یہ تمام دنیا بھی خدیے میں دینا چاہیں تو چھوٹ نہیں پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اور دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا اور یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اپنے بندوں پر مالک ہے اپنے بندوں کا مالک ہے اور وہ ان پر اپنے نگراں رکھتا ہے صلی اللہ علیہ پچھلی جو آیات پچھلا جو موضوع چل رہا ہے اس کو آپ جوڑ لیجیے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے لوگ سوال کر رہے ہیں حضور عباء وسلم سے اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے آپ کا دعویٰ رسالت کہ میں خدا کا رسول ہوں یہ بحث کا موضوع ہے قیامت آنے والی ہے یہ چیز تسلیم نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں اور دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بہت کامیاب ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوش ہیں اور آپ لوگ بدحال ہیں مفلوک الحال ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہیں اور ہم کیسے ناکام ہیں اور خدا کا عذاب آخر ہمارے پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کہاں سے حقوالے ہو گئے آپ نے کہہ دیا ہم خدا کے رسول ہیں ہم مان لیں کہ آپ خدا کے رسول آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا ہم مان لیں کہ عذاب آئے گا کب آئے گا کبھی تو آیا نہیں تو کیوں ہم ایک بے بنیاد دعوے کو تسلیم کر لیں کیوں عذاب نہیں آتا خدا تو ہم سے راضی معلوم ہوتا ہے خوبحش ہو رہے ہیں ہمارے دنیا میں تم سے ناراض معلوم ہوتا ہے کہ تم مصیبتوں کا شکار ہو یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں نشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عذاب تمہارا حساب لے لے گا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں دیا جائے خدا تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے تمہیں اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے لے گا رہ گئی یہ بات کہ تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم کیسے اٹھ جائیں گے مر جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے تو یہ چیز تو روزانہ تم دیکھ رہے ہو روز تم جب رات کو سوتے ہو تو تمہارا شور تم سے غافل ہو جاتا ہے اور جب تم صبح کو اٹھتے ہو تو ایک بار پھر حیاتی تازہ پاتے ہو یہ زندگی اور موت تو روزانہ تمہارے پر آتی ہے اور جاتی ہے روزانہ یہ واقعہ روز تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ قیامت پہ نہیں دوہرا سکتا کہ ایک بار پھر تمہیں موت دے کر اور ایک بار پھر زندہ کر ایک بار پھر تمہارا شور تم کو لوٹا دے تمہاری روح تم کو لوٹا دے جس بھی اعتبار سے اس چیز کو تم روزانہ دنیا میں خود دیکھ رہے ہو اب یہ بات کہ اللہ کی قدرت تمہارے پر محیط ہے خدا تمہارے ایک عمل کو چیک کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کیسے چیک کر رہا ہے چیک کیوں کر رہا ہے چیک تو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ سارا ریکارڈ رکھنا ہے تاکہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے اس لیے وہ چیک کر رہا ہے لیکن کس طرح چیک کر رہا ہے اور اس بارے میں اللہ اخبار و تعالیٰ فوری طور سے ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہی صرف مالک کائنات ہے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آخرت آئے گی اور ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں یہ تین دعوے کہ میں خدا کے رسول ہوں کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے کہ تمہیں قیامت میں اکٹھا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے یہ تینوں دعوے کس طرح ثابت ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالی, تعالیٰ اور جیسے میں آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ ایک ہی بات میں اور ساری باتیں کہتا ہے بیک وقت بیک وقت تینوں باتیں ہر آیت میں سے نکلتی چلی آئیں گی تینوں باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی بیک وقت تو اسی کو اللہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کر رہا ہے اسی بات کو جو پہلے اللہ نے فرمائی پس پچھلے رقوع میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے بہب القاہر فوق کا عباد ہی وریر صلی الحفظہ وہ اپنے بندوں پر مکمل طور سے مالک ہے جب چاہے عذاب دے جب چاہے نہ دے مکمل مالک ہے یور صلی اللہ اور بندوں کے اعمال چیک کرنے کے لیے اس نے اپنے نگراں مقرر کر دیے کوئی عمل اس کی نظر سے چھوٹ نہیں سکتا ہے کوئی خیال کوئی ارادہ کوئی فعل جو بھی ہم نے کیا ہے آپ کی تنہائیوں میں کیا ہے یا دن کے اجالوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم چھپا نہیں سکتے عیور صلی الیکم حفظہ کیونکہ اس کے نگہبان اور اس کے سی آئی ڈی ہر وقت لگی ہوئی ہے پیچھے ہر انسان حفظہ یہ جو ہمارا عم... اعمال نا... لکھ رہے ہیں نامۂ امال یہ ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں حتائزہ جا تو خط رسولنا اور جب کسی کی تمے سے موت آتی ہے تو ہمارے رسول یعنی ہمارے قاصد ہمارے مقرر کردہ فرشتے ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے کب کسی آدمی کی کتاب اعمال بند ہونی ہے اسی کی سیکنڈ بند ہوتی ہے اس کی ایک سیکنڈ بعض بند نہیں ہو سکتی ہر وقت چیک ہو رہی ہے اور کب انسان کی زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے یہ ہمارے فرشتے فوراً اس میں ایکشن میں آتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے کار اللہ کے کارکنان ہے. اس کائنات میں خدا کے کارکن خدا کا اہلکار ہیں جیسے کسی حکومت کے اہلکار ہوتے ہیں ان کے ذریعے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس بجھاتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بھجتی ہے پانی کے ذریعے بھجتی ہے یا آگ پر روٹی پکتی ہے آپ کی تو روٹی اللہ میں ویسے ہی پکا سکتا ہے لیکن وہ آگ کے ذریعے پکتی ہے خدا نے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں ان کے ذریعے آپ کا کام ہوتا ہے ویسے ہی ان بارشیں برسنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں خدا نے کچھ درمیانی اسباب مقرر کیے ہیں اور یہی ہیں فرشتے نے فرشتے کہا جاتا ہے مطلب امر کوئی روح قبض کر رہا ہے کوئی بادل چلا رہا ہے کوئی ہوا چلا رہا ہے کوئی سمندروں کا کو, سمندروں کو اپریٹ کر رہا ہے کوئی ہمارے اعمال کو لکھ رہا ہے ہمارے اعمال کا نگراں ہے یہ سب خدا کے اہلکار ہیں جو اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں اسباب کی طرح ان کو سمجھ لیجئے کہ اسباب کے ذریعے جیسے میری آواز آپ کو اس ٹائم ذریعے پہنچ رہی ہے ایسے ہی خدا کے احکامات ان کے ذریعے نافذ کیے جاتے ہیں یہ خدا کے اہلکار ہیں ہندو کے ہاں جو دیوی دیوتا کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے ان کے ہاں بھی ہر چیز کا ایک دیوتا ہے بارش برسانے کا دیوتا ہے ہوا چلانے کا ایک دیوتا ہے لکشمی کوئی, کوئی دولت کا دیوتا ہے کوئی علم کا دیوتا ہے دیوتا ہی دیوتا دیوی و دیوتا, دیوتا, دیوتا, دیوتا ہے ان کے ہاں بھی فرشتے میں اور دیوتا میں فرق یہ ہے دیوتا کے اختیارات وہ جو مانتے ہیں اپنے آپ مانتے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ اللہ کا اہلکار ہوتا ہے اب پھر یہ کہ دیو فرشتے جو ہوتے ہیں ان میں دیویاں نہیں فرشتیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے دیوتاؤں کی دیویاں ہوتی ہیں تو اس میں تذکیر و تانیث چلتی ہے لیکن فرشتے تو صرف متا ہیں اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں دنیا کے اندر اس کے اہلکار ہیں مدبرات عمر انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کا خلیفہ بنایا ہے انسان دنیا کے منصوبے بناتا ہے اور ان منصوبوں کو سہولت کے ساتھ پورا کرنے میں فرشتوں کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں فرشتے یہ فرشتوں کی حیثیت ہے نور سے وہ بنائے گئے ہیں خدا ہم تو گناہ بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا ہے جن میں اور فرشتے میں فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لیں جن میں تو جنیا بھی ہوتی ہے یعنی اس کی عورت بھی ہوتی ہے لیکن فرشتے میں فرشتہ نہیں ہوتی ہے. اس میں توالس تو نہیں چلتا ہے جن کی اولاد ہوتی ہے اولاد ہے تو یہ دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں بالکل شیطان یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے یہ جنوں میں سے ہے اور فرشتوں کے ساتھ یہ رہتا تھا اس لیے جب سر کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تو اس کو بھی حکم دیا گیا ساتھ رہنے کی وجہ سے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے فرشتے کا یہ کانسیپٹ بالکل الگ ہے دیوی دیوتاؤں سے بھی الگ ہے جن اور جنوں سے بھی الگ ہے نا وہ جن ہیں وہ دیوی دیوتا ہے بہرحال فرشتے جو ہیں ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں کچھ حفظہ ہیں کچھ کرامن کاتبین ہیں کچھ منکر نکیر ہیں جو قبر میں آ کے عام سے پوچھتے ہیں کچھ حشر میں ہیں جو دوزخ میں ڈالیں گے جنت میں پھینکیں گے کوئی حشر کوئی سور پھونکنے پر ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کچھ کے تو نام بھی ہمیں معلوم ہیں مثلا سور پھونکنے پر جو ہیں ان کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جان نکالنے پر جو فرشتے ہیں ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور اللہ کے جو فر... وہی لاتے ہیں وہ ل... نبیوں پر وہ حضرت ضبعی علیہ ہی السلام ہیں بارش پر جو معمور ہے وہ حضرت میکاری علیہ السلام ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے جو جان نکالتے ہیں وہ ملک الموت ہے جو امال کا حساب کتاب کرتے ہیں وہ منکر نقیر ہیں تو یہ سارے اور جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نا ریکارڈ ہمارا تیار کرا رہا ہے اب اس ریکارڈ میں کوئی بھی لاغر و سغیر ولا والا الا رتن ہمارا کوئی عمل کوئی خیال کوئی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو اس کے اندر نوٹ نہ ہو جائے ان سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے لکھ رہے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے وہ کس طرح محفوظ کر رہے ہیں تشدیل کر رہے ہیں کس طرح محفوظ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن موٹے طور پر ہم آج جو نئی ایجادات ہیں ان میں ہم سمجھ سکتے ہیں آج سائنسداں اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی لفظ بھی فنا نہیں ہوتا بلکہ ہوا میں موجود رہتا ہے فنا نہیں ہوتا بلکہ موجود رہتا ہے اور کوئی بھی ہماری عمل فنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے انفرا ریڈ کیمرے تیار ہو چکے ہیں جو کسی بھی واقعی کی تصویر آدھے گھنٹے بعد کھینچ لیتے ہیں یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں درد سن رہے ہیں اب یہ ہم برخاست کر دیں یہاں سے چلے جائیں ہم اس کے بعد کوئی ٹیم آئے تو انفرا ریڈ کیمروں سے ہماری تصویر کھینچ سکتی ہے ہم یعنی اس میں درس دیتا ہوا میں نظر آؤں گا سنتے ہوئے آپ نظر آئیں گے حالانکہ ہم سب لوگ جا چکے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جانے کے بعد بھی اس کے عمل باقی رہتا ہے منع نہیں ہوتا ہے باقی رہتا ہے اور یہ ٹیپ ریکارڈ کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ آواز باقی ہماری رہتی ہے اس سے پہلے تو کوئی اس بات کو مانتا نہیں ہوگا مان نہیں سکتا ہوگا کہ آواز کی بھی فائل کیا جا سکتا ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آواز کا بھی ریکارڈ بن جاتا ہے اور آواز باقی رہتی ہے اب سائنسداں جو ہیں ٹیلی پیتھک کیمرے بھی ایجاد کر رہے ہیں اس طرح کے ریڈیائی کنٹرول کر رہے ہیں ریڈی... ریڈیو سے کر اور ٹیلی پیتھک خیالات کی تصویر بھی کھینچنے کے اہل ہو گئے ہیں ہم اگر غمی غم کے عالم میں ہیں تو ٹیلی پیتھک کیمرے اس کی تصویر کھینچ دیں گے کہ یہ آدمی غمگین ہے خوشی میں ہے تو کھینچ دیں گے کہ یہ خوشی میں ہے اور ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے خیالات کو بھی وہ کیمرے کھینچ لیں ہم جو تصور جمائے ہیں وہ بھی کھینچ آئے تو یہ سب چیزیں ہیں یعنی ہم اپنے خیال کو بھی ریکارڈ کرنے کا اہل ہیں آپ اور اپنی صورت کو بھی اور اپنی آواز کو بھی ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے بر گزر جاتے ہیں. ہم اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں بالکل ایسا نظر آئے گا جیسے واقعہ ابھی ہو رہا ہے آواز ہے برسوں پرانی کی لگتی ہے کہ آج کی آواز ہے منحصر الرحمان صاحب کی تقریر سنی میں نے ابھی چند دن پہلے کتنے دن ہو گئے ان کے انتقال کو ابوالکلام آزاد کی تقریر سنی کتنے دن ہو گئے ایسا لگ رہا ہے اس ابھی بول رہے ہیں انتقال کو کتنے دن ہو گئے آواز زندہ ہے موجود ہے تو ایک موٹے طور پر ہم نام عمال کو سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں سے اور یہ کہ آخر کیوں ہے یہ ساری چیزیں محفوظ کیوں ہے یہ ساری چیز ہماری آواز کیوں رہتی ہے ہواؤں میں باقی کیوں رہتی ہے مٹی نہیں ہے آواز है میں ہماری گھل جاتی ہے وہ है رہتی ہے مٹی نہیں ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو اس آواز کو پکڑ سکتے ہیں دوبارہ دوبارہ پکڑ سکتے ہیں وہ لہر کی رو میں گھومتی رہتی ہے بہت سی آوازوں میں گڑ مٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم ٹرانسٹر میں اپنی جو ہیں جس دہلی سے بھی آ رہا ہے لکھنؤ سے سے بھی آ رہا ہے رامپور سے بھی لیکن ریڈیو جو ہے پگڑ لیتا ہے ہمارا ٹرانسلر پگڑ لیتا ہے اسی آواز کو چھانٹ لیتا ہے ساری آوازوں میں سے اگر ہم کوئی اس سے زیادہ ترقی یافتہ ٹرانسلر تیار کریں تو ساری آوازیں چھانٹ سکتا ہے اور وہ ماضی کے آیتیں بھی چھ... آ آ آ آوازیں بھی چھانٹ سکتا ہے تو یہ ساری موجود رہتی ہیں بلکہ اب تو ایک دلچسپ فلاسفی سائنسدانوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں مثال یہ سورج دیکھتے ہیں تو سورج جو ہمیں نظر آتا ہے یہ حقیقی سورج نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اس کی آٹھ منٹ پہلے چلی ہوئی تصویر ہوتی ہے جو ہمارے آنکھ میں آٹھ منٹ تک پہنچتی ہے سورج نو کروڑ میل دور ہے ہم سے اور روشنی کی جو شعا ہے وہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہی سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور اس اسپیڈ سے بڑھتا ہوا یہ آٹھ منٹ تک ہم تک پہنچتی ہے تو آٹھ منٹ ہم جو سورج دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نکلنے کے آٹھ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اور جب وہ ڈھوک جاتا ہے تو اس کے آٹھ منٹ بعد تک دیکھتے رہتے ہیں یہ یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ستارے ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی ستارہ ہزار برس پہلے کا نکلا ہوا ہے کوئی دس ہزار برس پہلے کا نکلا ہوا ہے کوئی ستارہ ایسا ایسائز کو ہم ایک لاکھ سال کے بعد دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسائز کو ہم بیس لاکھ سال کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایسی دوربینیں تیار کر لیں جس سے ہم ہزاروں کروڑوں میل دور کا دیکھ سکیں تو ہم اس ستارے پر جا کر اس زمین کو جو دیکھیں گے وہ ہزار سال پہلے کی دنیا زمین کو دیکھ رہے ہوں گے دو ہزار سال پہلے کی زمین کو دیکھ رہے ہوں گے مثلاً یہ کہ ہم بہت اوپر چلے جائیں تو ہم حدور زمانہ بھی دیکھ سکتے ہیں صاحب کے نام کو بات کرتے ہوئے جاتے ہوئے سب آج بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی سائنساں کہتے ہیں ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کیونکہ زمان... یہ تو لہریں اوپر پہ جا رہی ہیں ہم اگر اس بھی تیز رفتاری سے اوپر پہنچ جائیں تو ابھی وہاں پہنچی نہیں ہوں گی اور ہم دیکھ देख گے کیونکہ روشنی اب تک پہنچ, اب, اب پہنچی ہے ہمارے میرا مطلب یہ ہے کہ اس نظریے کو کہ ہمارا ہر قول ہر فعل موجود ہے فضا میں فنا نہیں ہوا ہے جدید سائنسز کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ چیز موجود ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ہے محفوظ کیوں ہے محفوظ فنا کیوں نہیں ہے کیوں فنا نہیں ہے یہ وہی فائل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ انسانوں کے ذہن کے مطابق ارشاد فرمایا ہے فرشتے سے مطلب یعنی فرشتہ کس طرح فائل کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی کتاب ہے چٹھی بیٹھ کے لکھ رہا ہے بھی کھاتا وہ ایسا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہی فرشتے کی فائل ہو سکتی ہے جو فضاؤں میں آپ کی آواز موجود ہے اور جو آپ کی آپ کے خیالات موجود ہیں اور آپ کے امال موجود ہے یہی ہے وہ فائل جو قیامت کے روز آپ کو پیش کر دی جائے گی اعمال لکھے ہوئے نہیں ایز اٹ از آپ کے امال لکھا دیے جائیں گے آپ کو قرآن غریب میں کیا گیا لوگ اس دن بھاگے جا رہے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لے امال کی رپورٹ کو نہیں اپنے امال کو ڈائریکٹ دیکھ لیں لیمال ہوں آپ نے کیا کیا تاریکی میں کسی کو قتل کیا کسی کے ساتھ ریپ کیا کسی کے ساتھ چوری کی ڈکیتی کی جیب کاٹی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے دیکھ لیں گے یہ میں جیب کاٹ رہا ہوں یہ میں ڈکتی کر رہا ہوں یہ میں قتل کر رہا ہوں لی اور اپنے امال دیکھ لیں گے آپ نہیں تم نے ہاتھ تمہارے پیر بول اٹھیں گے کیسے بول اٹھیں گے دے دے اس میں کوئی زبان تو ہے نہیں آواز کیسے پیدا ہو جائے گی ایسے جیسے ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ میں پلاسٹک ٹیپ کے اندر آواز پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ اس میں کوئی زبان نہیں ہوتی کوئی زبان نہیں ہوتی ایسی خدا ہر جگہ آواز کو پیدا کر دے گا ہر جگہ الفاظ کو پیدا کر دے گا تو یہ ہے یہ ہے حفظا خدا نے جو نگراں مقرر کیے ہیں اور آپ کے ہر عمل کی نگہمانی ہو رہی ہے ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے سمدول اللہ مولان الحق اور پھر لوگ لوٹا دیے جائیں گے ہر ایک اپنے آپ کو مالک کہا پھر رہا ہے ہر ایک جو ہے مجھے تان کے کہا رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا آقا کرو میری اطاعت جھکاؤ میرے آگے سر مولان الحق سچ مچ کا مالک صرف وہ ہے سچ مچ کا حاکم صرف وہ ہے باقی صرف جھوٹے الالحکم سارے فیصلے سارے حکم اسی کا ہے اور کسی کا نہیں بہوصول حاصل اور وہ تو بہت جلد سکنڈوں میں حساب لیتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ کچا چٹا پیشیاں پڑ رہی ہیں بیان ہو رہے ہیں گواہیاں ہو رہی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈوں میں حساب لگتا ہے जैसे कंप्यूटर पे आपने बटन दबाया और पूरा निकल के आ जाता है टोटल एक सेकेंड के अंदर कैलकुलेटर में आ जाता है या कंप्यूटर में आ जाता है खाली चिकेंड बस खुश करने की देर होती है और पूरा आ जाता है वैसे सारे आपके अमाल कंप्यूटर माइंड के अंदर मौजूद हैं बटन दबाने की जरूरत है बस सब आ जाएगा आपके देखा जो था सब देख लेंगे आप अस राहुल बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा कि जिंदगी इतनी बड़ी जिंदगी है हजारों मेरे अमल है हजारों मेरे कौल हैं कहाँ तक कैसे कैसे कैसे छाट लेगा लम सब में जल्दी कैसे बयान कर देगा छोटी सी मशीन कंप्यूटर हजारों मा, लाखों मालूम में से, सेकेंड भर में छाट लेती है जौन सी मालूमत आपको चाहिए सऊदी में में कंप्यूटर भी काम करता था पूरी फौज का रिकॉर्ड पूरी फौज का रिकार्ड कंप्यूटर माइंड के अंदर था आप कहीं भी हैं मक्का में ताइफ में है रियाज में किसी एक खास आदमी के बारे में आपको जानना है बटन दबाइए और आपके कंप्यूटर सेट के ऊपर उसकी पूरी मालूमत आनी शुरू हो जाएंगी कब पैदा हुआ कितन ख़ामी है सेकंड भर में एक सेकेंड लगेगा नहीं لاکھوں چھانٹ لیتا ہے کمپیوٹر ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ میں دیر نہیں لگے گی سب تمات آپ ان سے کہیے رسول کون تم کو خشکی اور ترکیب مصیبتوں میں نجات دیتا ہے اور کس کو تم پکارتے ہو گر گڑا کر اور چپکے چپکے کس بات کی دلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ جو پوچھ رہے تھے کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ مالک حقیقی ہے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ ایک بات میں نجانے جانے کتنی باتیں سمجھاتا ہے اب دیکھیے اس میں ساری باتیں سمجھا دی سارے سوال ان کے ایک ہی جملے میں ختم ان کا ایک سوال یہ تھا اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا ہی ہمارا مالک حقیقی اور محبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ اس کا جواب اللہ نے دیا پہلا جواب قُل جی وال تو رسول ان سے وہ کون ہے جو تم کو بچاتا ہے خوشکی اور تریم مصیبتوں سے اور کس سے تم دعائیں مانگا کرتے ہو جو مصیبت میں پھنس جاتے کیوں ہے انسان کی یہ فطرت کہ جب کبھی اس کو مشکل پڑتی ہے سب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا کیا ہاتھ پھیلاتا کیوں ہے کبھی آپ نے ملی سے ملک خدا سے غافل یاد کرتا ہے تو بھی انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خدا سے دعا کر مصیبت مصیبت میں خدا کیوں یاد آتا ہے ہر ایک کو وہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے ان کی زبان پر بھی خدا کا لفظ کیوں آتا ہے مصیبت مشکل میں مشکل میں انسان سارے بت سارے سہارے مہاد جھوٹے سب کیوں بھول جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی طرف آگے کیوں گر جاتا ہے جب کشتی میں آپ پھنس جائیں اور ڈگنے لگے آپ کی کشتی اور آنے لگے موجیں اور ڈھونڈنے والی ہو اس وقت کسی کو یاد نہیں کرتے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تو ہمیں سے نکال دیں. کیوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا ہی ہے جو تمہارے دل میں گھلا ہوا ہے جس کو تمہارا دل مانگتا ہے جو تمہارے شور میں تمہارے جذبے میں ہے جس کے آگ تمہارا دل جھکنا چاہتا ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے حقیقت میں جب سارے پردے اتھر جاتے ہیں تو وہ ایک اللہ سامنے آ جاتا ہے وہی دنیا میں چلتے پھرتے رہو خوشیوں میں تو دس دس حقیم اپنے بنا لوگے گے اور مصیبت میں کوئی نہیں صرف وہی یاد آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ معبود حقیقی وہی ہے تمہارا تمہارے دلوں میں تمہارے جذبات میں تمہاری نفسیات میں وہ پیرا ہوا ہے گھلا ہوا ہے اس کو تمہارا دل مانگتا ہے یہ وہ تمہارا حقیقی مالک ہے اس لیے تمہارا دل اس کی طرف جھکتا ہے انسان کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کا دل اللہ کو مانگتا ہے اللہ کے بجائے اس کی جب اللہ اللہ تک پہنچتا نہیں کوئی اللہ تک اسے پہنچاتا نہیں تو یہ پاگل اس سجدے کو پھینکنے کے لیے جو اللہ کے آگے کرنا چاہیے تھا کہاں کہاں بھاگا پھرتا ہے اللہ کے لیے خدا نے اس کی پہچانی میں رکھا تھا اور اس کو بتایا نہیں کسی نے تو بےقرار پھیرا ہے اس جذبے کو یا اس جذبے کو کہیں نچھاور کروں کا وہ جذبہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مالک ہے یہ خدا نے سوال کا جواب دیا اور دوسرا جواب یہ دیا کیا کون تم سے دور کرتا ہے اس مصیبت کو کل میون تم جب سے دعا مانگتے ہو تو کون دور کرتا ہے اللہ دور کرتا ہے تمہاری مصیبت خدا دور کرتا ہے کیوں دور کرتا ہے تم جو کہتے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کر رہا ہے تم ہی گنہگار تم ہی مشرک تم ہی کافر تم ہی جب اللہ سے مانگتے ہو تو تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے وہ تم سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے دنیا میں تم یہ خود دیکھ رہے ہو ہٹا لیتا ہے کون وہی تو دور کرتا ہے اور تم اس سے کیا وعدہ کر کے اتے ہو لئن ان جانا منھا ذی لنکونن من اللہ اگر ہمیں اج بچا دیا اس مصیبت سے تو ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں گے تیرے شکر گزار بن جائیں گے یہ کہتے ہو تم اس سے اللہ کو منا پھر اللہ تم کو اس سے بچا دیتا ہے وَمِن كُلِّ اور ہر مشکل سے وہی بچاتا ہے اور پھر تم اس کے ساتھ شریک لگتے. یہ دوسری فطرت بتائی انسان یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا اور ہمارے پر عذاب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا سا جھنجھوڑ دے تو تو سب مسلمان ہو جائیں اور توحید والے بن جائیں. ذرا عذاب آ تھوڑا سا ہم تو فوراً توحید والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی تمہارا کہنا غلط ہے یہ تو تمہاری عادت ہے مشکل میں خدا کو یاد کرنا فراقی میں خدا کو بھول جانا عذاب آیا تو اللہ کے آگے گر جانا عذاب گیا تو خدا کو بھول جانا اس بات کی اس بات سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا عذاب تمہارے پر لے آئے تو تم مومن کامل بن جاؤ گے کیسے بن جاؤ گے یہ انسان کی فطرت ہے مشکل میں خدا کو یاد کرنا مشکل گزری تو خدا کو بھول جانا ایک۔ فطرت انسان کی जैसे खुदा का जब आएगा ही नहीं अब जैसे खुदा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं खुदा से कोई ताकत ही नहीं और बस मुश्किल आई तो अब सब कुछ जरा सा हार्ट दिल के ऊपर दौरा पड़ गया जरा सा मरीज़ जो है खतरनाक हो गया मर्ज़ तो आप देखें कैसे कैसे रोते हैं लोग कैसे कैसे दुआएँ मांगते हैं कैसे कैसे भागदौड़ मचाते हैं जरा सी जरा सी परेशानी में सब कुछ भूल जाते हैं और जहाँ वो परेशानी गई फिर वही तकदिल जैसे कि फसाद हुआ तो मालूम मस्जिद भर गई जरा सी फसाद होता है پوری مسجد ڈٹی پڑی آئت کریم ہو رہا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تم روز دیکھتے ہو دعا مانگتے ہو خدا سے وہ خدا تمہاری پریشانی دور کرتا ہے اور پھر تم وہی کے وہی مشرق ہو جاتے ہو تم مان تم تو شریک ہو تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہو تو کہ یا رسول اللہ سے ہم ہمیں تھوڑا سا عذاب آ جائے تو ہم تو خود اسلام قبول کر لیں گے بھی نہیں کرو گے اس وقت رو گے گر گڑاؤ گے بعد میں پھر وہیں پہنچ جاؤ جہاں دوسری بات یہ کہی اور ایک بات پہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہہ کر آتے ہو شاہرین کہ ہم تیرے شکر والے بنیں گے شکر کرنے والے بنیں گے شریکون اور بعد میں تم شرک کرنے لگتے خدا نے شرک کو رکھا شکر کے مقابلے میں تم نے شکر کا وعدہ کیا تھا کہ شاکرین اور جب مصیبت گئی تو آدمی اپنی طاقت پہ اعتماد کرنے لگتا ہے یہ حیشت یہ حیثیت کہ اپنی طاقت پر خدا کی ناشکری کرنے لگا اور اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ ارے سب میں تو میں تو ہر ہر صورت حال کو کنٹرول میں کر لیتا ہوں ہر صورتحال کو میرے اندر گٹ سی ایسے میں تو ہر صورتحال کنٹرول کر لیتا ہوں جب ذرا حالات سدھرے تو کچھ اور ذہنیت مشکل تو کچھ اور ذہنیت بتایا اللہ تعالی نے وہ ذہنیت شکر کی ہے اور یہ شرک کی ہے وہ ذہنیت جو ہے ایمان والی وہ شکر والی ذہنیت ہے اللہ کی اور یہ اپنے آپر اکڑنے والی یہ شرک والی ذہنیت ہے تو معلوم ہوا کہ صرف خدا کے خدا کو آگے سجدہ کرنا یہی ایمان نہیں اور خدا کے آگے سجدہ نہ کرنا یہی کفر نہیں بلکہ اپنے آپر غرور کرنا یہ بھی اللہ تعالی شرک و کفر کے معناہ میں بول رہا ہے ان, ان آیاز سنتم تو شیکم وہ جو قادر ہے علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باءس بعض اور اگر آج تم بہت ٹھاٹ سے رہ رہے ہو اور اس لیے تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہم تو حق پر ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم پر کوئی عذاب نیچے سے یا اوپر سے بھیجے عذاب من فوقکم ومن تحت ارجلکم اوپر سے عذاب ا جائے یعنی ہوا کا عذاب آئے تم اکھڑ کے پھینک دیے جاؤ نیچے سے عذاب آئے یعنی زلزلہ آ جائے تم زمین پہ آ پڑو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اویلب شیام و باشباز خدا تمہاری طاقتوں کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک ہی دوسرے کو اپنی طاقت کا مدد چکھاؤ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کیا خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہیں آپس میں لڑا دے اس اس صورت سے غافل کیوں عذاب کی ایک شکل خدا نے یہ بھی رکھی ہے حضور غسل سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا آسمان سے یا زمین سے ایسا عذاب جو اس امت کو بالکل تہوالا کر دے ایسا عذاب نہیں آئے گا آپ نے دعا مانگی تھی اپنی امت کے لیے کہ اس پہ عذاب نہ آئے تو اللہ نے فرمایا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو اس کا بالکل نشان مٹا دے جڑ مٹا دے جیسے پہلی قوموں پہ آیا کہ آدھ پہ آیا تو آدھ کی جڑ مٹ گئی سمود پہ آئے تو سمود کی جڑ مٹ گئی فرون والوں پہ آئے تو ان کی جڑ مٹ گئی ایسا مسلمانوں پر امت محمدیہ پر نہیں آئے گا لیکن تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا یعنی اس اس سیکشن میں حضور سے فرما دیا گیا کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی یعنی آپس میں مسلمان دست و گربا ہوں گے لڑیں گے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے یہ عذاب کی شکل باقی رہے تو یہ ہم باقی ہے یہ خدا کا عذاب ہے یہ ہم آپس میں دست و غریبا ہیں فرقے گروہ بنے ہوئے ہیں ہمارے اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا کہ عذاب ہے خدا کا خدا کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں پرانے کریم کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے اور سکون شیام وزیر باسکم آزاد اس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ امت محمدیہ پر یہ والا عذاب تو آئے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دستغربا رہیں گے یہ عذاب تو آئے گا اور کفار سے خطاب ہے کہ خدا تعلیٰ کیا ایسا نہیں کر سکتا تو یہ عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو تباہ و بربادی کر دیتا ہے امت محمدیہ تو بالکل جڑ سے ختم نہیں ہوگی لیکن قومیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اس تیسرے والے عذاب سے بھی جس کا ایک نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بھی ابھی کچھ دن پہلے امریکہ اور روس دنیا میں دو طاقتیں تھی بہت بدماش طاقتیں آپس میں دستوں یعنی بے حد زبردست کوئی ان کے آگے دم نہیں مارتا تھا اگر یہ دونوں ایک ہو جاتی تھی تو ساری دنیا کو غلام بنا لیتی نچا دیتی ساری دنیا کو لیکن آپس میں دست و گریباں ہو کے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے اور بھی سکم شیام برعزی کا بعض حکم ابھی افغانستان کے اندر ویٹ نام کے اندر امریکہ کو کھوکھلا کر دیا روس نے تو افغانستان میں امریکہ نے روس کو کھوکھلا کر دیا دونوں کھوکھلے ہو گئے آپس کی لڑائی میں یہ خدا کا آزاد تھا اب اس میں ایک روس تو رخصت ہو گیا اب امریکہ رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ جاپان کو دوسرے ممالک اس کے مقابلے میں سفارہ کر رہا ہے ہماری نہلی کی بنا پر حالانکہ اس کے مقابلے میں آنا ہمیں چاہیے تھا ہمارے عالم اسلام کے بلاک کو چاہیے تھا دنیا امریکہ کی غنڈہ گردی کو چیلنج کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ہم بہترین اسٹیٹ دے سکتے تھے بہترین ممالک ہمارے پاس پچاس ممالک تھے پٹرول تھا سونا تھا دنیا کا بہترین جغرافیہ تھا ہم وہ چھتری دے سکتے تھے بھارت بھی اس چھتری میں آتا عالم اسلام کی اس کے ساتھ دیتا امریکہ کی چودراہٹ سے یہ بھی پریشان ہے لیکن ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم نہیں ہم نہیں کر سکے تو اب جرمنی ہے دوسرے یہ جاپان جو صنعتی ممالک ہیں یہ آگے آ رہے ہیں اور یہ اس کے لیے چیلنج بنے ہوئے یہ چین ہے یہ آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمودہ کہ عذاب کی اکشل خدا کی یہ بھی تو ہے یہی تھوڑی ہے کہ بس لوٹ دیا اور طوفان آ گیا پانی کا طوفان طاقتوں کو آپس میں پہم دست و ربا کر دیتا ہے اور ایسا تمہارے پر بھی آئے گا جایا قریش اور بنو خدا آپس میں دست ہوئے اور اسی وجہ سے قریش کی شکست کھانی پڑی مکہ کے موقع پر بنو خدا سامنے آ گئے ان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر سلح ادبیہ کے اسی طرح سے کئی, کئی بواقع پر آپس کی ان کی دشمنی سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم, تم بڑے, بڑے خوش ہو کہ ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہم بڑے سیف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے پر آسمان سے عذاب نازل کرے زمین سے کرے یا تمہیں آپس میں لڑا دے بکس دب ابھی یہ قوم کا بہول حق اے رسولی آپ کی قوم آپ کو جٹلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں بہول حق حالانکہ وہ سچ ہے وہ سچ ہے یہاں ہو یا وہاں آئے گا ضرور ہو, ملے گا ضرور گول لسط علیکم بی بھی وکیل اور آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں تم کہو تو عذاب آ جائے تم کہو تو عذاب چھوٹ جائے ایسا کچھ نہیں بالکل مستقر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے بالکل مستقر ہر خبر کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے تمہارے لیے عذاب کی خبر ہے اس کا ایک ٹائم ہے ٹائم سے پہلے نہیں جو ٹائم فکس ہے اس پر آئے گا بالکل آئے گا تم چاہتے ہو جو جو کام بارہ بجے ہونا ہے وہ دس بجے ہو جائے کیوں ہو جائے ادھر شیڈول کے مطابق ہوگا لیکن لینی مستقر ہوتا ہر خبر کا ایک ٹائم ہے وسعت اور یہ حقیقت تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی شکست فاش تمہاں ہونی ہے سر تمہیں جھکانا ہے ذلیل تمہیں ہونا ہے اسلام کو غالب ہونا ہے سر بلند ہونا ہے اپنی آنکھ سے یہ حقیقت دیکھ لو گے وسع و تعالم تمہیں دیکھو تم دیکھو گے اپنی آنکھ سے وزیدہ رایت اللہ نے خضو نفی آیا تھی نا خوفی حدیث اور رسول صبح آپ ان کو دیکھیں یہ ہماری آیتوں پر بڑا ڈسکس کر رہے ہیں یا خضون ڈسکس کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی مین میخ بڑی باریکیاں نکال رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا وہ مان لیں گے اس طرح کا موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہاں پر موضوع بدل جائیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا ایک بڑا اہم اہم اصول دیا ہے یہاں پر اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا ہر وقت حضور پر اعتراض اسلام پر اعتراض قرآن پر اعتراض آب کرام پر اعتراض کردار پر, پر, پر حملے یہ ماحول بنا ہوا تھا اور مسلمان بیٹھے رہتے تھے محفل لوگ اور سنتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ایک اصول ہمیں دیا دعوت ہم کسی سیمینار میں کسی میوزیم میں کہیں بیٹھے ہوں اور حملہ ہو رہا مسلم بر اسلام پر اسلامی تعلیمات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو یہ کہیں گے منہ توڑ جواب دینا چاہیے اگر اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو تو کھڑا ہو کر منہ توڑ جواب دینا چاہیے وہ یہ کہیں گے لیکن اس سے نقصان ہوگا بات بحث میں پڑ جائے گی خدا نے ہمیں م... وہ دیا کہ جب فریق مخالف کے اوپر دشمنی تاری ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے اندھا ہو رہا ہے حق کی دشمنی میں ایسے موقع پہ اگر تم اس سے بحث کرنے لگے تو, وہ تو اور بھی مخالف ہو جائے اور مخالف ہو جائے اس لیے اس سے بحث کرنا یہ ہمت کے خلاف ہے ہمیں تو اس کو دوا دینی ہے مہربان ڈاکٹر کی طرح ہمیں تو اسے ہدایت پر لانا ہے ہم ہدایت کے ٹھیکےدار نہیں ہیں مگر ہدایت اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے وہ ہدایت پر آ جائے اس کے ہم ٹھیکےدار نہیں ہیں لیکن اس تک سج بات پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے مناسب وقت کے اندر جب وہ ماننے کے لیے تیار ہو سکے اور جب وہ بحث میں پڑا ہوا ہے ہماری بات کا مذاق اڑا رہا ہے ہم سے ہم, ہمیں لا جواب کے چکر میں ہے, اور ہم اسے لاجواب کرنے کے چکر میں ہو جائے, اور لفظوں کی کھیلنا شروع کر سے اس سے اسے کو کوئی فائدہ وہاں سے ہٹ جاؤ ایسی بات چل رہی ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تم وہاں سے ہٹ جاؤ ایک تو یہ تھی اللہ تعالیٰ رسول اور دوسرا دوسرے لوگ یہ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ارے بھائی جہاں پر ہو رہی ہے اسلام کا مذاق اڑ ہے ایٹی گیٹ کا تقاضہ یہ ہے شائستگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر سنا جائے آزادی خیال ہے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے سنیں گے کیا ہے یہ ان کا نقطۂ نظر ہے دنیا کا مہذب دنیا ہے ہم اپنی بات کہیں وہ اپنی بات کہیں وہ اڑا رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے بیٹھ کر جب دوسرے کا نظریہ نہیں سنیں گے تو دوسرا ہمارا کیسے گا ایک نظریہ یہ قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط وہ بھی غلط ہے کہ آپ جو ہے چڑھائی اور جواب دینا شروع کر دیا اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے سنے جا رہے ہیں بغیرتوں کی طرح سے نہ اتنے بغیرت بنی کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں گندے سے گندہ ابھی وہ گری لال چہن مراج جو بدماشن اسلام تھا اس میں بڑے بڑے علمائے کے نام بیٹھے تھے اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اس آدمی نے زندگی پر اسلام کے خلاف لکھا اور بیٹھے ہیں ٹکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی محفل میں حملے ہو رہے ہیں اسی محفل میں اسلام میں خواتین خواتین کے حقوق کیا ہیں اس پر حملے ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے بےغیرت بنے ہوئے یہ بھی غلط اور یہ کہ دیہاتیوں کی طرف جٹ جواب دینے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا تو اور مخالف ہو جائے گا اور بھی زیادہ اسلام سے دور چلا جائے گا یہ بھی غلط ہے وہ <coughs> دعوت کی حکمت کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے بول پڑنا یہ حکمت کے خلاف ہے اور نہ بولنا یہ غیرت کے خلاف ہے اس لیے تم بیچ کا راستہ اختیار کرو یعنی وہاں بیٹھو ہی نہیں اٹھ کر چلے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا میں ہوں وہاں سے اٹھ کر چلے حت یقو الفی حدیث اٹھ کر چلے آؤ یہ تمہارا خاموش پروٹیسٹ ہوگا اور اس سے کوئی ضدی پیدا نہیں ہوگی دوسرے آدمی فاردم حت یقیٰ حدیث مایوسین نگر شیطان اور اگر, شا... اگر کبھی شیطان تم اس بات کو بلا دیں فرا تف باد ذکر مالقامی ثالمین تو اس یاد آنے کے بعد کبھی ان ظالم کو ساتھ مت بیٹھا دو مت بیٹھا کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو خیالات کو سنتا ہے وہ خیالات اس کے اندر بیٹھ جاتے پہلے آدمی بے غیرت بن کے سنتا ہے پھر سننے کی عادت پڑ جاتی ہے اسے پھر خود بھی کہنے لگتا ہے بار بار جو ایک بات کو سنتا رہتا ہے تو بے غیرت ہو جاتا ہے غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے سنتے سنتے پکا پڑ جاتا ہے اور پھر خود بھی کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں یاد آ جائے تو کبھی بات بیٹھنا ان عالموں کے ساتھ کیونکہ اس سے خود تمہارے خیالات اور سورات بدل سکتے ہیں تقویسابی ان لوگوں کا کوئی حساب تمہارے پر نہیں ہے تمہیں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ گمراہ ہے تو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے انہیں لہذا خامق غلط موقع پر بول کر دعوت کو نقصان نہ پہنچاؤ بما الگ تک نصابی میں شعی ان کا کوئی حساب تقوی والوں پر نہیں بلاکن ذکر ہاں سمجھانا ان کے ذمے سمجھانا ان کے ذمہ ہے تو سمجھانے کا جو مناسب موقع ہو جو مناسب انداز ہو ایسے سمجھانا چاہیے لال لحمد تقوع شاید ان کی سمجھ میں آ جائے شاید وہ تقوا کراخت راستہ اختیار کر لیں وزیر اللہ تخذ اور آپ ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو اپنے نظام حیات کو جس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے تھی محض ڈسکس کا موضوع بنا رکھا ہے محفلوں میں مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہی چھوڑیے چھوڑیے ان کو ہے تو دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا میں چونکہ بڑے ایش کر رہے ہیں اس لیے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم ہی ہیں بےکوف یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ٹھاٹ میں ہے وہ جزا پا رہا ہے اور جو مشکل میں ہے وہ سزا پا رہا ہے دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں چل رہا ہے دنیا میں امتحان کا اصول چل رہا ہے کہ کون آدمی مصیبت میں خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون آدمی خوشحالی میں خدا کو یاد رکھتا ہے تو یہ خوشحالی ہو تو بھی اور مصیبت ہو تو بھی دونوں شکلوں میں خدا انعام امتحان کی امتحان سے ہمیں گزار رہا ہے یہاں پر جزا سزا نہیں ہے جزا سزا کے لیے اگلی دنیا ہے تو اس کو لانے فرمایا یہاں پر کہ غرت کو دنیا یہ دنیا کی کامیابیوں سے دھوکے میں پڑ گئے کہ یہ ہیں یہاں اکبر یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہے وہ اکبر ہوتا ہے جیسے غلام پرویز صاحب نے ہم تفسیر تفصیل میں لکھ دیا جو اہل و قرآن ہے ان کی تفسیر تفصیل و قرآن, قرآن. یہاں بھی کچھ لوگ اٹھائے بیٹھتے ہیں وہ دو کوڑے کی تفصیل ہے وہ بھی اور اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ کوئی سفے آسمانی الفاظ تک صحیح نہیں ہے اس میں عربی کے عربی کی بات پتا نہیں اور کیا, ہے اور کیا ہے پتہ ہی نہیں ان وہ جناب فرماتے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہی وہ خدا کی ردامندی کا مستحق ہوا یعنی دنیا میں کامیابی حق ہونے کی دلیل ہوئی اور دلیل جناب کتنے معقول ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ فرمایا کہ ایمان والے سربلند رہیں گے لہٰذا جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا امریکہ بھی ایمان والا ہوا روس بھی ایمان والا ہوا یہ انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا سکرا گمرا کہ جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا کیونکہ خدا نے تو ایمان اور ہمارے سالیہ حوالوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے اب دنیا میں جو بھی کامیاب ہو رہا ہے یہ خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے خدا کی رضا مندی کی دلیل ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں جزا اور سزا کا اصول نہیں ہے دنیا میں امتحان کا اصول ہے اور مسلمان کو اللہ تعالی جب خلافت عطا فرماتا ہے تو بھی ان کا امتحان ہے اور جب نہیں فرماتا ہے تو امتحان یہ رسول رسول کے ذریعے کہیں ایسا نہ ہو اتنا خدا مت کے جوش میں نہ جائیں اور اسلام کی مخالفت اتر آئیں. بھی ان کو۔ ان تم سلا نفسوں بیمار کا سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں پڑ جائے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی خدا کے اوپر داری ڈالنا غلط ہے کہ خدا کیوں دوزخ میں ڈال دیتا ہے خدا نے تو اصول بنا دی ہے یہ کرو گے تو یہ یہ کرو گے تو یہ پانی پیو گے تو پیاز بجے گی آگ چلاؤ گے تو گرمی پیدا ہوگی نیک کرو گے تو اس کو بدلہ یہ ملے گا اصول بنا دیے آدمی خود اپنے لیے دوزخ زخی جنت کی تلاش کرتا ایک قول ہے ایک جھوٹا کال ہے کا جو, جو انگارہ پیدا کرتا ہے وہ بھی, بھی اپنے کسی عمل سے پیدا کرتا ہے اپنے ہی عمل سے وہ تو چٹل میدان ہے ہم اپنے عمل سے ان میں دو, ان میں انگارے عذاب یا درخت یا, یا درخ نہریں پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے عمل کے نتیجے میں ہے تو رسل کو سمجھائیے اس دن سے کہیں چکر میں نے بڑھ جائیں وہاں پر انہیں کوئی کارساز بھی نہیں ملے گا کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گی یہ بےچارے جائیں گے, اور یہ وہاں کو فدیہ بھی دینا چاہیں گے تو قبول نہ کیا جائے گا کام ہی نہیں بنے گا ان کا ماں کر سب یہ لوگ اپنے امال کی بنا پر پکڑ لیے جائیں گے لہم شراب الحمیم رازاب العلیم الباک وہاں گرم کھلتا ہوا پانی یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اور ان کے دردناک عذاب قرآن میں کہا گیا من حمیم پہلی مہمان نوازی اسی سے ہوگی گرم پانی سے اور عذاب علیم سے تو یہ مہمان قانون ایک فرون یہ سزا ہوگی خدا تعلیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے انتخاب خدا کے بنائے اصول کے مطابق یہ سزا کی مستحق قرار بنائی ترجمہ سن اس سب کا اس تفسیر کی روشنی میں اب آپ کے سمجھ میں ترجمہ آ جائے گا پورا اللہ اپنے بندوں کا مالک ہے ان پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور اس نے ان کے اوپر نگہبان تمہارے پر نگہبان مقرر کر دیے ہیں تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے ہمارے قاصد اس کی جان کھینچ لیتے ہیں اب وہ اس میں ذرا بھی داہی نہیں کرتے پھر سارے لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. درحقیقت ان کا مالک ہے خبردار یہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے اے رسول صاف سے پوچھیں کون ہے جو تم کو سمندر اور خشکی کی مصیبتوں میں نجات دیتا ہے اور کس کو تم پکارتے ہو گڑ کر اور چپکے چپکے اور یہ کہتے ہو کہ اے اللہ کا تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا تو آئندہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے آپ کہیے پھر اللہ کو کو بچا دیتا ہے اس عذاب سے اور ہر عذاب سے ہر مصیبت سے اور پھر تم ہی ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا اللہ کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے پر عذاب بھیج دیں تمہارے اوپر سے وہ تمہارے نیچے سے بھی تم پر عذاب بھیج سکتا ہے وہ تمہیں آپس میں بھی لڑا سکتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھاؤ دیکھو ہم کیسے آئے تھے پلٹ کر ان سمجھاتے ہیں شاید ان کی سمجھ میں آئے تمہاری قوم اے رسول تم کو جھٹکاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں حالانکہ وہ حق ہے اور آپ ان سے کہیں کہ میں تمہارے تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں ہر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور حقیقت تمہیں بہت جل معلوم ہو جائے گی اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں سے تم ہٹ جاؤ یہاں تک کہ یہ دوسرا موضوع چھیڑ دیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے کے کے بعد چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل بنا دیا ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں کامیابی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ البتہ ان کو اس کے ذریعے سمجھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے اعمال کے اور اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں پکڑ لیا جائے اور وہاں اس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہ ملے اور یہ اگر سب کچھ بھی دینا چاہیں فیدی میں تو ان سے قبول نہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے نتیجے میں پکڑ لیے جائیں گے وہاں ان کے لیے گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا اور یہ سزا ہوگی اس کفر کی جو انہوں نے ہتھیار کر سوال فرشتہ تھا جن جی مبارک اور جب مصیبت گئی تو آدمی اپنی طاقت پہ اعتماد کرنے لگتا ہے یہ ہے حیشت یہ حیشت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 کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم پر کوئی عذاب نیچے سے ہی اوپر سے بھیج دی عذابل اوپر سے عذاب آ جائے یعنی ہوا کا عذاب آئے تم اکھڑ کے پھینک دی جاؤ نیچے سے عذاب آئے یعنی زلزلہ آ جائے تم زمین پہ آ پڑو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اویلبم شیام و یوزی کا خدا تمہاری طاقتوں کو آپس میں لڑا دے اور تم ایک ہی دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھاؤ یہ بھی عذاب کی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 جیسے پہلی قوموں پہ آیا کہ آدھ پہ آیا تو آدھ کی جڑ مٹ گئی سمود پہ آیا تو سمود کی جڑ مٹ گئی فرون والوں پہ آیا تو ان کی جڑ مٹ گئی ایسا مسلمانوں پر عمت احمدیہ پر نہیں آئے گا لیکن تیسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا یعنی اس سیکشن میں حضور سے فرما دیا گیا کہ یہ یہ بات نہیں مانی جائے گی یعنی آپس میں مسلمان دست و گربا ہوں گے لڑیں گے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے یہ عذاب کی شکل باقی رہے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 بچا دیتی ساری دنیا کو لیکن آپس میں دست و ہو کے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہے اور بھی سکون چیاؤں کا بعض حکم ابھی افغانستان کے اندر ویٹنام کے اندر امریکہ کو کھوکھلا کر دیا روس نے تو افغانستان میں امریکہ نے روس کو کھوکھلا کر دیا دونوں کھوکھلے ہو گئے آپس کی لڑائی میں یہ خدا کا عذاب تھا اب اس میں ایک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 दुश्मन ताकतों को आपस में पेहम दस्त ग कर देता है और उनको कमजोर कर देता है ऐसा तुम्हारे पर भी आएगा आएगा। चाहे आया कुरैश और बनो खुजा आपस में दस्त गबा हुए और इसी वजह से क्रैश की शक्स खानी पड़ी फते मक्का के मौके पर बनो खुजा सामने आ गया उनके मुसलमानों के साथ मिलकर सुलहदिया के बाद इसी तरह से कई कई मौाक़े पर आपस की इनकी दुश्मनी से इस्लाम को बड़ा फायदा पहुँचा تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بڑے بڑے خوش ہو کہ ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہم بڑے سیف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے پر آسمان سے عذاب نازل کرے زمین سے کرے یا تمہیں آپس میں لڑا دے بکس جب ابھی قوم کا حق اے رسول آپ کی قوم آپ کو چٹلاتی ہے اس عذاب کے معاملے میں بہول حق حالانکہ وہ سچ ہے حالانکہ وہ سچ ہے یہاں ہو یا وہاں آئے گا ضرور ملے گا ضرور, ملے گا ضرور ملے گا علیکم بھی اور آپ ان سے کہہ دیجیے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 یہ حقیقت تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی شکست ہونی ہے سر تمہیں ہے تمہیں ہونا ہے اسلام کو غالب ہونا ہے سر بلند ہونا ہے اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ یہ ہماری آیتوں پر بڑا ڈسکس کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی مین بڑی باریکیاں نکال رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا وہ مان لیں گے مانے اس طرح کا موضوع بحث بنے ہوئے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں عارض انتہ یقوفی حریثی آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہاں پر موضوع بدل جائیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں دعوت کا ایک بڑا اہم اہم اصول دیا ہے یہاں پر اس پر یہ ماحول بنا ہوا تھا ہر وقت حضور پر اعتراض اسلام پر اعتراض قرآن پر اعتراض حابۂ کرام پر اعتراض کردار پر حملے یہ ماحول بنا ہوا تھا اور مسلمان بیٹھے رہتے تھے محفی لوگ اور سنتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ایک اصول ہمیں دیا دعوت ہم کسی سیمینار میں کسی میوزیم میں کہیں بیٹھے ہوں اور حملہ اور عام وسلم صلی اللہ بلِسلام بل اسلامی تعلیمات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب یہاں دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو جوشیلے لوگ ہیں وہ تو یہ کہیں گے منھ توڑ جواب دینا چاہیے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 हम हिदायत के ठेकेदार नहीं है मगर हिदायत उस तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है वो हिदायत पर आ जाए इसके हम ठेकेदार नहीं है लेकिन उस तक सज बात पहुँचाना ही हमारी जिम्मेदारी है मुनासिब वक्त के अंदर जब वो मानने के लिए तैयार हो सके और जब वो बहस में पड़ा हुआ है हमारी बात का मजाक उड़ा रहा है हमसे हमें लाजवाब करने के चक्कर में है और हम उसे लाजवाब करने के चक्कर में हो जाए और लफ्ज़ों की हॉकी खेलना शुरू कर दें उससे इससे दावत को कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ से हट जाओ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 اڑا رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے بیٹھ کر جب دوسرے کا نظریہ نہیں سنیں گے تو دوسرا ہمارا کیسے سنے گا ایک نظریہ یہ قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط وہ بھی غلط ہے کہ آپ جو ہے آسی نے چڑھائی اور جواب دینا شروع کر دیا اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے سنے جا رہے ہیں بغیرتوں کی طرح سے نہ اتنے بغیرت بنی ہے کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں گندے سے گندہ ملائے ہوئے جیسے ہم بہت سے دانشوروں کو اپنے دیکھتے ہیں ابھی او گلی لال چین مراج جو بدما دشمن اسلام تھا اس میں بڑے بڑے علمائے گرام بیٹھے تھے اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں اس آدمی نے زندگی پر اسلام کے خلاف لکھا اور بیٹھے ہیں ٹکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی محفل میں فسلا پہ پر حملے ہو رہے ہیں اسی محفل میں پورا اسلام میں خواتین خواتین کی کے حقوق کیا ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے بے بےغیرت بنے ہوئے یہ بھی غلط اور یہ کہ دیہاتیوں کی طرح جٹ گئے جواب دینے کے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 حا یخی حدیث اٹھ کر چلے آؤ یہ تمہارا خاموش پروٹیسٹ ہوگا اور اس سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوگی دوسرے آدمی فالدم حت یخی حدیث نگر شیطان اور اگر شا... اگر کبھی شیطان تم اس بات کو بھلا دے فرا بعد فراطق ذکر مالقوامی ثالمین تو اس یاد آنے کے بعد کبھی ان ظالم کے ساتھ مت مت کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو خیالات وہ سنتا ہے وہ خیالات اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. پہلے آدمی خود بھی کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں یاد آ جائے تو کبھی مت بیٹھنا ہوں ظالموں کے ساتھ کیونکہ اس سے خود تمہارے خیالات تصورات بدل سکتے ہیں من حسابی ان لوگوں کا کوئی حساب تمہارے پر نہیں ہے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 شاید وہ تقوا کراخت راستہ اختیار کر لیں وزری اور رسول چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو اپنے نظام حیات کو جس کے مطابق گزارنا چاہیے تھی محض ڈسکس کا موضوع بنا رکھا ہے محفلوں میں مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہی چھوڑیے ان کو بغرت مل ہے دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا میں چونکہ بڑے عیش کر رہے ہیں اس لیے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ ہم عیش کر رہے ہیں تو ہم ہیں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 اور مصیبت ہو تو بھی دونوں شکلوں میں خدا انعام امتحان کی امتحان سے ہمیں گزار رہا ہے یہاں پر جزا سزا نہیں ہے جزا سزا کے اگلی دنیا ہے تو اس کو لانے فرمایا یہاں پر کہ غرت بول دنیا یہ دنیا کی کامیابیوں سے دھوکے میں پڑ گیا کہ یہ ہیں یہاں اکبر یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہے وہ اکبر ہوتا ہے جیسے غلام اب پرویز صاحب نے ہم نے تفصیل قرآن میں لکھ دیا جو اہل و قرآن ہے ان کی تفسیر تفسیر و قرآن اب یہاں بھی کچھ اٹھائے بیٹھتے ہیں وہ دو کوڑے کی, تفسیر. دو کی تفسیر ہے وہ بھی مگر اس کو ایسے پڑھتے ہیں کوئی صفحے آسمانی الفاظ تک صحیح نہیں ہے اس میں عربی کے ان بے کو عربی کے بعد پتا نہیں اور واؤ کیا ہے اور کیا ہے کچھ پتا ہی نہیں ان بے کو ترمیزی کو ہی ترندی کہتے ہیں بخاری کو نجاری کہتے ہیں یہ تو ان کی علمیت کا عالم ہے لیکن جن کیا اس میں وہ جناب فرماتے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہی خدا کی رضا مندی کا مستحق ہوا یعنی دنیا میں کامیابی حق ہونے کی دلیل ہوئی اور دلیل جناب کتنے معقول ہے وہ کہتے خدا نے یہ وعدہ فرمایا کہ ایمان والے سربلند رہیں گے لہٰذا جو سربلند ہے وہ ایمان والا ہوا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 اور جب نہیں ادا فرماتا ہے تو ان کا کیا امتحان رسول نے ہم چلا وہ ذکر بھی ان توفر نفسوں بما صحابہ اور رسول اپ ان کو اس قران کے ذریعے سمجھائیے کہیں ایسا نہ ہو اتنا خدا کے لفظوں میں پیار ہے انہیں اے رسول آپ صرف سمجھائیے لڑائیے نہیں بحث منگیے مناظرہ من کچو کی مت ان کو جوش میں نہ جائیں اور اسلام کی مخالفت نہ اتر آئیں ذک بھی سمجھائیے ان کو ان تم سلا نفسم بیمار کا ثبت کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں پڑ جائے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی خدا کے پر ذمہ داری ڈالنا غلط ہے کہ خدا کیوں دو میں ڈال دیتا ہے خدا نے تو اصول بنا دی ہے یہ کرو گے تو یہ یہ کرو گے تو یہ پانی پیو گے تو پیار بجے گی آگ جلاؤ گے تو گرمی پیدا ہوگی نیک کرو گے تو اس کو مطلب یہ ملے گا اصول بنا دیے ہیں آدمی خود اپنے لیے دو زخی جنت کی تلاش کرتا ایک ہے ایک کا خول ہے اپنے درخت یا نہر پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے نتیجے میں ہے اے رسول کو سمجھائیے اس دن سے کہیں چکر میں نہ بڑھ جائیں وہاں پر نہیں ملے گا کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گی یہ بےچارے تو مارے جائیں گے اور قبول نہ کیا جائے کام ہی نہیں بنے گا ان کا اللہ کے ماں کا سب لوگ یہ لوگ اپنے امال کی بنا پر پکڑ لیے جائیں گے لہم شرابیم غازاب العلیم قرون وہاں گرم کھولتا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 تو یاد آنے کے بعد کبھی اس ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھے جو تقوے والے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں البتہ ان کے ذمے سمجھانا ہے شاید وہ تقوے کا راستہ اختیار کروں رسول اسلم آپ ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل بنا دیا ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں کامیابی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ البتہ ان کو اس قرآن کے ذریعے سمجھائیں کہیں ایسا نہ ہو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 بارے نہیں فرشتہ نہیں جن کا صاحب کے اللهم بارك على محمد وعلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الله المرسل الحمد